شہید اسلام ڈاٹ کام و کلو صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبل شہید اسلام میرے محترام وہ تمسیل دی رہ جا رہی ہے توحید کے سمجھانے کے لیے تمصیل محبود بر حق اور مبود باطل تمثیل ہے معبود برحق اور معبود باطل کی فرمایا جی بیان کی اللہ تعالی بیان کی اللہ تعالیٰ نے واسطے تمہارے عجیب مضمون بادن کا معنی عجیب مضمون بیان کی اللہ نے واسطے تمہارے عجیب مضمون من انفوں سے قوم مین احوال ہے سے قوم خود تمہارے اپنی جانوں کے احوال سے ہے وہ مضمون تمہاری حالتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اوپر سمجھ لیجئے اس مضمون کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے غلام ہیں یا نہیں ہوتے تھے نا پہلے ذر خرید غلام ہوتے تھے یہ بتاؤ کہ تم غلاموں کو اپنے سارے مال میں برابر شریک کر سکتے ہو نہیں کر سکتے تمہاری غیرتی نہیں تقاضہ کرے گی اگر غلام تمہارے مال میں برابر کا بالکل شریک ہو جائے اور اتنا شریک ہو جائے جیسے باقی شرکا سے تم ڈرتے ہو کہ میں نے ہیری پھیری کی تو شریک مجھ کو کیا کرے گا پکڑے گا ان سے بھی ڈرنا شروع کر دو تو پھر وہ غلام غلام رہے گا یا آقا بن جائے گا تو اسی طرح سمجھو سارے اللہ کے غلام ہیں بندے ہیں اللہ معبود برحق ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شریک بنا سکتا ہے بالکل اپنے شریک بنے تو پھر اب تو کیسے بنے سارے معبود بن جائیں آ سمجھ دیکھو جی بیان کیا اللہ نے واسطے تمہارے عجیب مضمون خود تمہارے اپنے احوال سے حلقم کیا ہیں ثابت واسطے تمہارے تمہارے غلاموں سے اے ممبا مالکت اے معرگ ان سارے کا معنی میں کیا کر رہا ہوں غلام آگے من شرکا میں من زائد ہے اب مانا ٹھیک بنے گا دیکھو کیا ہیں واسطے تمہارے تمہارے غلاموں سے شرکا فی فیمارت نا ہو شریک بیچ اس چیز کے ایک رسک دیا ہم نے تم کو پس تم سب کے سب اس میں کیا بن جاؤ بالکل برابر تخافون ہم ڈرو تم ان سے جیسے کہ ڈرتے ہو انپو سگم اپنے لوگوں سے ایسے ہے جب نہیں ہے تو خدا کا شریر کون بن سکتا ہے اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں بل طبا الدین ظالم السب گمراہی حق تو بالکل واضح ہے توحید واضح ہے تو سبب گمراہی کا یہ ہے بلکہ تابع ہو گئے ظالم اپنے خواہشات کے خیالات پاستا بغیر علم بغیر دلیل کے معدی تسلی رسول ہے پس کون ہدایت دے گا اس کو جس کو اللہ گمراہ کرے اور نہ ہوں گے واسطو ان کے کوئی مددگار قیامت میں فاقم وجہ کال حنی فا فاقم جو ہے نا یہ فا فسیا ہے توحید و بد دلائل فا فسحہ وہی ہوتی ہے نا اس سے پہلے شرط مقدر ہوتی ہے عذا ثابت الدلیل عزا ثابت توحید و بد ہے جب توحید دلائل کے ساتھ ثابت ہو گئی تو توحید کے اوپر آدمی قائم رہے یا نہ قائم رہے ہی ہاں فافسی ہے توحید پہ قائم رہو فاقم وجہ جھکل الدین حنیفہ پسیدہ رکھ اپنے روح کو طرف دین کے یکسو ہو کر پسی دھا رکھ تو اپنا رخ طرف دین کے یکسو ہو کر یہ اصول کامیابی لے لو ساتھ ساتھ نمبر اے یکسو ہو کر میں پڑھا تھا نا پہلے انیف کے کو کہہ دے جی بابا سب سے رشتہ توڑ بابا رب سے رشتہ جو فطرت اللہ فطرت اللہ سے پہلے اتا بے مقدر ہے یہ اتا کا مقول ہے اتباع کرو فطرت اللہ کی فطرت اللہ سے مراد دین اسلام ہے ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو اللہ فطرت ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہے تو دین اسلام کیا ہے اس کو دین اسلام بھی کہا جاتا ہے دین فطرت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ اسی دین کے اوپر پیدا فرماتے ہیں سب کو اتباع کرو فطرت اللہ کی یعنی دین اسلام کی اللہ کی وہ کہ پیدا کیا تمام لوگوں کا اللہ نے اسی دین اسلام پہ لا تبدیل الخل اللہ نہ تبدیلی کرو تم دین اسلام کی تبدیلی ایسے کہ شرک گھسا دو خلک اللہ سے مراد دین اسلام ہے نہ تبدیلی کرو دین اسلام کے اندر ظال الدین دین یہ اسلامی دین مضبوط ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے منیبین بین اے منی بین حال بنے گا اتب سے فطرت اللہ سے پہلے کیا مقدر تھا اتب اتباع کرو دین اسلام کی درا حال کے انعابت کرنے والے ہو طرف اللہ کے یہ منی بین حال ہے اتب سے تو اصول کامیابی میں پہلا اصل کیا تھا جی فاکم وجہ کا دوسرا اسل وہی ہے منی بین علیہ کہ اللہ کی طرف ہی نابت کرو یہ اصول کامیابی یہ نمبر کتنی جی تین اللہ سے ڈرتے رہو واقعی مصلاط نمبر چار بلا تک عمران مشرقین نمبر پانچ اور نہ ہو جاؤ تو مشرقین سے کون مشرقین ہیں؟ من بیانیا یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو وہ کانو شیعہ بن گئے شیعہ شیعہ نہ بنو دین اسلام پہ قائم رہو ہاں شیعہ نہیں بننا یہ <laughs> چند ایتے ہیں نا تقریباً دس بارہ ایتے ہیں تو ہمارے مناظر ان ایتوں کو یاد کر لیتے ہیں اور شیعہ کے ساتھ مناظرہ کرتے بجال شیعہ ٹھہر جائے بھاگ جاتے ہیں سمجھے ایک آیت آیات ہو تو ٹھہر سکتے ہیں تو آیتیں کیا ہیں بہت ہو جتنی آیتیں شیعہ کے بارے میں سب میں مذمت آئے اس لیے تفسیر مظہری والا لکھتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ جو اس لفظ کو مذمت کے لیے لاتے ہیں تو اشارہ تو آئے نا ان کی طرف بس مظہری میں لکھا ہوا <laughs> نہ ہو تو مشرقین سے یعنی ان لوگوں سے جنہیں ٹکڑے ٹکڑے دین آپ کے اور بن گئے مختلف گروہوں کے اندر ہر گروہ بے پارے ہر گروہ اپنے رسومات کے اوپر کیا ہے خوش ہیں کوئی گھوڑے کی پوجا کر رہا ہے تو خوش ہے کوئی قبر پرستتا ہے تو وہاں خوش بیٹھا ہے کوئی ملنگ بنا ہوا ہے شاہباز کلندر کا ملنگ تو وہاں خوش بیٹھا ہوا ہے ہر گراؤ ساتھ ان رسومات کے جو ان کے پاس ہیں خوش ویزا مصنف زاجر ہے زاجر ہے اور توحید کے فطری ہونے کی دلیل زاجر اور توحید کے فطری ہونے کی دلیل, فطر دلیل بھائی فطری ہونے کی دلیل یہی ہے کہ آدمی پہ جب سخت مصیبت آتی ہے نا سخت مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے کیسے کو پکارتا ہے اللہ کو پکارتا ہے سخت مصیبت کے اندر تو توحید فطری چیز ہوئی یا نہیں اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ بچہ ہے نا بچہ سمجھا آ جتنا ہی نافرمان فرمان ہو ماں باپ کا جتنا ہی نافرمان فرمان ہو سمجھے باپ ماں اس کو گھر سے نکال دیں گالیاں دیں یہ ماں باپ کو بھی گیا گالیاں دے رہا ہے ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے لیکن اس لڑکے کو کوئی آدمی مارے سمجھے اتنا مارے سخت زیادے تو کہتا ہے او ابا او اماں کہتا ہے یا نہیں کہتا حالانکہ ابا اماں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بول چال بھی ختم ہے انہیں گھر سے نکال دیا لیکن جب بھی تکلیف آئے گی کہیں ڈوبنے لگے گا کوئی آگ لگے گی اس کو کوئی حملہ کرے گا تو منہ سے کیا نکلے گا او ابا او اماں تو <laughs> ایک فطرتی چیز ہے نا تو اسی طرح انسان کے اوپر جب سخت تکلیف ہوتی ہے کس کو بکارتا ہے اللہ کو پکارتا ہے معلومات توحید بھی کیا ہے فطری چیز ہے دیکھو جی ویضا توحید کے فطری ہونے کی دلیل اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کچھ تکلیف تو پکارتے ہیں اپنے ربلو منی بین رجوع کرنے والے طرح پھر جب چکھاتے ان کا اپنی طرف سے رحمت اچانک ایک ان گروہ سے اپنے رب کے ساتھ کیا شیر کرتے ہیں کہ ہمیں پیرو نے بچایا لے یا کیوں شیر کرتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ شکری کرتے ہیں اس نے بات کی جو دی ہم نے ان کو ختم تم ایش اڑا لو ان قریب جان لو مرو کے پتہ چلے گا ام انزلنا لہم سلطان فرمایا توحید کے لیے تو دلائل ہیں فطری دلائل بھی ہیں توحید پہ اور عقلی نقلی دلائل بھی ہیں اے مشرکو تم شرک کے اوپر ایک دلیل تو پیش کرو نا ایک دلیل بھی تم پیش نہیں کر سکتے یہی فرمایا انتفا دلیل واحد منتفی ہونا دلیل وہی کا برائے شرک انتفا دلیل واہ کیا اتاری ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل وہ اتارنا وہی ہوئی نا کیا اتاری ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل پر وہ دلیل بات کرتی ہو ان کے شرک کی ان کے شرک کو ثابت کر رہی ہو ہے ایسے فاہو واہ پس وہ دلیل ثابت کرتی ہو ان کے شرک کو یہ بے ما کانو بے یوشر ہے نا یہ باقوا مستری بنا دیں اور مانا کریں بے اشراک ہم بالکل آسان مانا کہ پاس وہ دلیل یا تکلوموں کا مانا ثابت کرتی ہو ان کے اشراک کو ایسے نہیں ہے وائز ازکنہ سرحمت یہ تتیمہ ہے جی مقبل کا او ویزا مصنح س ضرور کا جب پہنچاتے ہم انسان کو رحمت تو پھولے نہیں سماتے ساتھ اس کے خوش ہو جاتے ہیں اور اگر پہنچے ان کو بھی تکلیف بس اب اب اس کے مقدم کے ان کے ہاتھوں نے اچانک وہ نابید ہو جاتے ہیں عبلم جراؤ دلی اکری نمبر نو کیا نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ فراغ کرتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں بے شک ان چیزوں میں البتا قدرت کی نشانی ہیں ان لوگوں نے لیے جمعہ لاتے ہیں فات ضلقربہ کہمسکین میرے عظیز ربط اس کا ماکبل کے ساتھ پہلے حقوق اللہ کا بیان تھا اب حقوق العباد کا بیان ہے یہ ربطہ ہے فاتذلقربہ حقوق العباد کا بیان لکھو حقوق اللہ کے بعد پے دو رشتے داروں کو ان کا حق مسکینوں کو مسافروں کو رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کی ہے رشتہ داروں کے بارے میں سمجھے دی؟ ہاں رشتے داروں کا باب خیال کیا کرو میں نے ایک دفعہ پہلے سے ادا کو عرض کیا تھا کہ میرے پاس ایک مختصر سا فنڈ ہوتا ہے غریبوں کو دینے کے لیے تو میں آپ رشتہ داروں کے پاس جاتا ہوں اور مجھے پتہ ہے فلاں عورت نابینی بیٹھی ہے فلاں عورت لولی لنگڑی ہے فلاں عورت بیوہ بیٹھی ہے میرے علم میں ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ میں جا کے میں دیتا ہوں اب ایک نوجوان سے پوچھا میں نے کہا تری امی گھر ہے کہ ہے گھر ہے میں نے کہا بس کوئی کام ہے میں چلوں ساتھ میں نے کہا نا, آپ نے نہیں چلنا میرے ساتھ آپ باہر ٹھہر جائیں وہ اکیلا اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے سامنے دوں تو وہ چین لیتے ہیں ماحول سے بلوچ ہے نا <laughs> وہ پیسے ان سے لے کے خود کھا جاتے ہیں <laughs> کو تمہارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں وہ دیکھتا ہوں نا ان غریبوں کو جب دیتا ہوں جلدی جلدی چھپاتی ہیں بوڑھی بوڑھی عورتیں ہیں کمزور کوئی کام کاج کرنے کے پتہ لگا مجھے کو بچے کسی نہ کسی بہانے چھین لے جاتے ہیں اس لیے ان سے میں علیدہ دیتا ہوں تو رشتہ داروں کے باو بہت حقوق ہیں دے دو رشتہ داروں کو اس کہک مسکین مسافر یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں بجل اللہ،, اللہ کی رضا کا وہ اولا سمرا ہے اور یہی لوگ ہیں کامیاب تو ادھر کیا ہے جی فاطل قربا کیا ہے ادھر ہے کہ دو آپ فرمایا دو صحیح لو نہیں بماں آتے تو میرے با کے اندر کیا ہے پہلے کیا فرمایا لوگوں کو دو اب فرمائے لوگوں سے لو نہیں کیا لو نہیں دو لوگ لو نہیں کہتے ہیں ملا ڈوب رہا تھا ملا کیا رہا تھا ڈوب رہا تھا پانی کے اندر تو ایک آدمی نے بچانے کی کوشش کی تو کہنے لگا ملا صاحب اپنا ہاتھ دو ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈوب جاؤں گا نہیں اس نے جا رہا ہے بولا اس نے کہا چاہ میرا ہاتھ لو اس نے کہا لوں گا ٹھیک ہے پکڑا دیا اور اس کو نکال دیا لو سو جی ہاں لو پیراجی ہوا دو پیراج دیتے تم گروا انجام سود انجام سود ہے اور من بمان اللہ ہے صدقات کرو خیرات کرو لوگوں سے سود نہ لو وما آئے آت تو ماں آتے تم اللہ اربا اور وہ مال کے دیتے ہو اوپر سود کے تاکہ بڑھے اسی لیے دیتے ہو نا کہ میرا مال بڑھتا رہے تاکہ بڑھے بیٹ مالوں لوگوں کے تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا فلا فلاح یربوند اللہ نہیں بڑھتا نزدیک اللہ کے بے برتی ہما من تم ان زکوۃ ثمرائے اور جو کچھ دیتے ہو تم زکوٰۃ سے اب آپ وہی سوال کریں گے کہ صورت کون سی ہے جی جی مکی ہے مکے میں تو زکوٰۃ فرض نہیں تھی اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ مکے میں مطلق زکوٰۃ فرض تھی لیکن یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ حصہ دے دیا کرو اپنے اختیار سے نہ نصاب تھا کہ اتنا نصاب ہونا چاہیے نہ مقدار بوان تھی بات ہی نہ سمجھ اب میری تحقیق یہی ہے لیکن بعض حضرات زکوٰۃ کا من کیا کرتے ہیں پاکیزگی کیا آہ. اور جو کچھ دو تم پاکیزگی دل سے کیا کرو خیرات عام ہاں. لیکن دل کی پاکیز سے کہ ارادہ کرتے ہو تم اللہ کی رضا کا شرط قبولیت اللہ کی رضا مقصود ہو بس یہی لوگ ہیں زکات دینے والے یہ بڑھانے والے ہیں اپنے ثواب کو موز فون کا مطلب بڑھانے والے بس یہی لوگ بڑھانے والے ہیں اپنے ثواب کو اللہ اللہ خالق دلی لکلی نمبر کتنی جی دس اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو پھر رزق دیا تم کو پھر مارے گا تم کو پھر زندہ کرے گا تم کو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بسیں ہیں جی چار پہلی بس تخلیق دوسری ترجیح تیسری عمادت چوتھی کا یار تو یہ چار وسے اللہ کے لیے خاص ہیں یا نہیں تو تمہارے معبودوں میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں کیا حلمن شرکاء کم کیا ہیں تمہارے تجویز کردہ شرکاء میں سے کوئی جو کریں ان امور میں سے کسی چیز کو سمجھی بات آ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 ڈبلیو